بس اللہ صحمد علی علیہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ مکتب حضرت سکن مسلمہ موجود علیہ السلام موجود تمام خارہ گرامی اور باقی سامعین کو شموسن ایک بار سے سلامت کرتے ہیں فکو احمد سلسلے درس بابو سلاد درخت نمبر چوہتر سیونٹی فور اور پیج نمبر ایٹی ایٹ ہے اور اس میں آج جنازے کے بارے میں مجد کے بارے میں جو ہمارے بندے اللہ کے بندے اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں ان کے بارے میں ان کے کفن دفن ہاں جماز جی، جنازہ غسل ان چیزوں کے بارے میں ہمارے بحث ہیں نعیب ایک عنوان ہے اور ایک اہم عنوان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہ احکامات مجھومی تھے آپ لوگوں سے سنیں کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو جو ہے آنا چاہیے کہ بھائی ایک مردے کو دوہنا ہے تو کیسے دوہیں گے اس کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے کیسے اس کو غسل دیں گے ہاں جی کفن میں کیا کیا چیزیں آتی ہے دفن کرنا شری حکم کیا ہے کیونکہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے خصوصاً آپ لوگوں کو خواتین کو غسل دینا ہر صورت میں آنا چاہیے ہاں کیونکہ ہمارے عزیزوں میں سے کوئی بھی فوت ہو جاتے ہیں مائیں بہن ہیں تو ان کو غسل دینا کا شرح طور پر اصل عادہ اس کا قربی دار ہے ہاں جی بیٹی ہے تو مائیں جیسے کسی کے رشتے دار میں ماں ہیں ہاں جی خالہ ہیں پھوپھی ہیں بہنیں ہیں ہاں جی بیٹیاں ہیں ان سب کا جو ہے قریب ترین رشتہ خواتین میں سے وہ اس کے حقدار ہیں وہ نہ ہوتے پھر آج نبی لوگوں سے کرواتے ہیں لہذا چونکہ محرم لوگوں کا ہونا لہذا ہمیں یہ چیزیں آنا فرض کفائی ہے ہمیں آنا ضروری ہے تاکہ ان کو جان کے رہیں تاکہ ہاں جی کوئی مشکل ہمیں معاشرے میں پیش نہ آ جائے تو نماز جنازے کے حوالے سے حضرت شاست محمد نروا شرماتے ہیں اماں بھارت سلاۃ الجنائز نماز جنازہ جو مردے پر پلی جاتی ہے اس کی شریعیشیت کیا فائی ہے فرض ال کے یہ فرض کفائی ہے ہاں جی فرض دو طرح ہیں ایک فرض عینی ہے ایک فرض کفائی ہے, ہے تو فرض عینی اس فرض کہا جاتا ہے کہ چند آدمی کے انجام دینے سے باقی لوگوں سے اس کا وجوب ثاخب نہیں ہوتے ہر ایک کو اپنا اپنا ہر ایک کے اوپر مستقل واجب ہے ہر ایک کو خود کو کرنا پڑتا ہے جیسا ہمارے پانچ وقت کی نماز روزہ ہاں جی خود کو روزہ رہنا ہوتا ہے پانچ وقت کی نماز ہمیں خود پڑھنا ہوتا ہے دوسرے کے پڑھنے سے باپ کے پڑھنے سے بیٹے سے بیٹی کے پڑھنے سے ماں سے نہیں چھٹے گا ہر ایک کو اپنا اپنا فرض خود نے پڑھنا لیکن نماز جنازے کو فرض کفائی کا یعنی ایک گاؤں میں کوئی بندہ خود ہو جاتا ہے کوئی خاتون کوئی مرد ہاں جی تو چند لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لیا تو ہاں جی جن کو پتہ چلا نماز پڑھے باقی اللہ اللہ والے سب گناہ گار نہیں ہوتے ہیں ہاں جی بولا ایک دو آدمی نے بھی پر لیا تو وہ فرض ادا ہو جاتی ہے باقی سب گناہگار نہیں ہوتے لیکن اگر ایک محلہ والا ہے سب سب کو پتہ چلا فلاں آدمی فوت ہوا لیکن کسی نے بھی اس کی جنازے میں شرکا نہیں کیا تو وہ پورا محلہ والا گنہگار ہوتا ہے ہاں جی سب گنہ گار ہوتی ہے اس لیے شاید فرماتے ہیں نما جنازہ فائیے فرض الفائیے فرض کے بھائیے کچھ لوگوں کو ہاں اس علاقے میں کوئی بند خوش ہو جاتا ہے جن کو پتہ چلا ان کو اس کی نماز پڑھانا واجب ہے فرض ہے وہ اعلیٰ اور اس نماز کے لیے دو شرط ہیں یعنی شرط کسی بھی عمل کے انجام دینے سے پہلے اس کا وہ خوب اس کا حاصل ہونا جیسے مثلاً وضو کے لیے استنجا شرط ہے تو استنجا پہلے کرنا ہوتا ہے نماز کے لیے وضو شرط ہے تو وضو پہلے کرنا ہوتا ہے یہاں بھی فرمایا جنازے کے لیے دو شرط ہیں یعنی جنازہ پڑھنے سے پہلے آپ کو دو کام اور کرنا پڑے گا اور متن والا یعنی جنازے کے لیے شرطانی دو واجبان دو واجب شرطیں اول پہلا الغسل ولمیت مائت میت کو غسل دینا کیونکہ غسل دیا بغیر جنازہ نہیں پڑیں گے لہٰذا پہلے غسل دینا غسانی دوسرا اور تقسیم و کفن پہنانا یہ دو عمل جو ہے غسل جنازے سے پہلے ہونا ہے غسل دے دیا کفن پہنائیں اس کے بعد اپنے ماضی جنازہ پڑھیں گے ہم شیف فرماتے ہیں وہ نے یہ دونوں حکم غسل اور کفن پہنانا یہ دونوں عمل ساختہ نے دونوں ساخت ہے چھٹ جاتی ہے کرنا نہیں پڑتے شہید شہید کے لئے وہ شاہ جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ہاں جی میدان شاہ میں یا اس اسی راستے میں کہیں بھی دشمن کے حملوں کی ذات میں آ وہ شہید ہو جاتے ہیں تو شہد کے بعد میں تاریخ آ رہے ہیں اسی باب میں آ رہے ہیں ہاں تو ان پر یہ دونوں ساخی تھے ان پر غسل اور کفن نہیں غسل میں دیں گے کفن میں اس کو نہیں پہنیں گے اس کا اپنا جو خون سے لطبت لباس ہے وہی اس کا کفن ہوگا فرماتی وبا دما ان دو واجب کے بعد جو ہے آخر میں تو ایک جنازہ ہو گیا تو پہلے کفن پہلے غسل پھر کفن پھر جنازہ فرمایا یہ دو چیز دو جنم سے شاہد سے ہے فرمایا وبا ان دو چیزوں کے بعد واجب آخر ایک اور واجب ہے جو جنازے کے بعد ہے وہ و تکفین تدفین وہ یہ کہ مردے کو دفن کرنا تو مجموعی طور پر خیال دمن پر لازم ہوا مردے کے حوالے سے زندوں پر آٹھ بہ واجباتیں چار واجبات یعنی مردے کے حوالے سے زندوں پر چار واجبات ہیں ہاں جی چار واجبات ہیں تو چار واجبات ہم نے پورا کرنا ہے تو یہ جو ہے زندوں پر ہے اب مردہ خود تو دنیا سے چلا گیا تو زندوں پر چار واجبات ہیں ہاں جی ایک جو ہے اس کو غسل دینا پہلے پھر کہان پہنانا پھر نماز جنازہ پہنانا پڑھانا پھر جو ہے دفن کرنا اب ان کی چاروں کی کمترین کم ترین صورت ایک صرف واجب ادا ہونے والی ایک کیفیت ہے اور ایک بہتر صورت ہے بہتر صورت ہے اللہ اول ان میں سے پہلا غسل ہے وادن نہ ہو اس کی کم ترین صورت جس سے واجب ادا ہو جاتے ہیں اس و بدن ہیں اس کے پورے بدن کو گھیل لینا کل ہی پودے کے پورے کو کل جنوبی جیسے جن غسل جنابت جس طرح کرتے ہیں اس طرح بالمائے پانی سے یعنی اس کے پورے جسم کو آپ نے ایک دفعہ دھونا ہے کل جنب کے مرضی نہیں ہوئی ترتیب کے ساتھ اس لیے ترتیبی ترتیب کے ساتھ اس کو آپ نے ایک دفعہ مثلا ایک دفعہ اس کو چنجا دینے کے بعد جسم پہ کوئی نجات چیز لگا ہوا اس کو پاک کرنے کے بعد پھر اس کے ہاں جی سر کو ایک دفعہ دہ لیا بائیں جانب کو ایک دفعہ شروع آخر کا دھو لیا بائیں جانب کو دھو لیا تو اس کا غسل مجھ کے غسل واجب ادا ہو گیا یہ اس کی کم ترین صورت ہے غسل کی پنابی وادہ رینتی تین غسل دینا مصاحب ہے بعد حضالت یہ فرماتے ہیں کہ جنب جنابت کی طرح بلمائے پانی کے پانی کے ذریعے سے پورا جنب کی طرح اس کے پورے جسم کو ایک دفعہ پانی پورا پورا پہنچائیں تو پھر غسل واجب ادا ہو جائے گا جو ادنا ترین غسل یہ واجب غسل ہاں جی لیکن پہلے جن نجاست دور کریں گے سنجھا دیں گے اس کے بعد کوئی بھی جسم کے حساب کسی میں سر پر کوئی ناپاچی سے تو اس کو دور کریں گے اس کے بعد جو ہے اس کو غسل دیں گے البتہ بعد میں آ رہے ہیں پہلے وضو دینا ہے اس کے بعد غسل دینا ہے غسل میں عورتوں کے غسل میں جو ہے تھوڑا سا زندوں کے تھوڑا <سؤال> سا عورتوں کے من مردے کے غسل میں پہلے سر دوہنا ہے اس کے بعد ہم لوگ دائیں طرف پہلے دہتے ہیں بائیں طرف کو بعد میں دوہتے ہیں مردے کے لیے کا ہے سر کو تو پہلے دہائیں گے اس کے بعد بائیں طرف کو خینجوں کو پہلے دہ اس کے بعد دائیں طرف و یہ افسل صورت ہے لیکن زندوں کی طرف غسل سل دے دیں تو بھی صحیح ہے ابھی آگے بھی یہ باس آئے گا تو فرمائے کال جنوب کتاب علمائے پانی سے پورے جسم کو پہنچا دیں بعد عزالت ان نجازت آنسن اس کے جسم سے ناپاکی کو دور کرنے کے بعد وہ ثانی دوسرا واجب کیا ترفینوں سے کفن پہنانا ہے کفن کے ادنا صورت واضح نہ اس کی کم ترین صورت یہ ہے سترتی مقامی پردے کو چھپانا لے لے جالے مردوں کے لیے یعنی اس کی ناف سے لے کر گھٹنوں تک ہاں جی ایک لباس پہنایا ایک کفن کپڑا پہنایا دوسرے الفاظ میں شلوار پہنایا شلوار کی جگہ پر جو کپڑا استعمال کرتے ہیں زیادہ زیادہ ڈیٹ گز کا کپڑا ضرورت پڑتا ہے وہی وہ اس کو لپیٹ لے اس میں جسم کو تو شطر و واجب مرد کا واجب ادا ہو جاتا ہے اگر اور کفن نہ ملے تو لیکن ولی نشا خواتین کے لیے شطر جمع جمی ہے اس کے پورے جسم کو ڈالنا صطر ڈالنا جمع تمام آزاد تمام اعضاء کو ڈالنا ہے یعنی ایک جس کو بولتے لفیفہ ہاں جی لفیفہ بولتے ہیں لپیڑنا اس کو اڑنی بھی کہا ہے ایک بڑا اڑنی بڑا شادر اس میں پورا جسم دام جائے ہاں تو اس میں دام لیں اگر کوئی اس کے پورا کفن جو پانچ پیس ہے خواتین کے لیں وہ پانچ پیس نہ ملے کپڑا نہ ہو تو ایک بڑا چادر میں اس کے جسم کو پورا چھپا لیں تو بھی تو کفن کا واجب ادا ہو جائے گا بس سال سے تیسرا واجب جو الصلاۃ نماز پڑھانا ہے جنازہ ہے وہ ادن اس کی بھی واجب ادا ہونے کی کم ترین صورت اس کا یہ نیت تو نیت کریں جنازے دیکھا ہاں جی کہ اس کے بعد جو ہے مرد ہو تو اس کا عورت ہے تو اس کی نیت کریں اس کے بعد جو ہے اور باؤ تقبیرات اور چار تقبیرات پڑھیں کیونکہ اس میں رقو سجود نہیں ہوتے جنازے میں تشدد بھی نہیں ہوتی ہیں ہاں جی تو نیت کرنا ہے جیسے مگر مرد ہے تو وصلی صلاط حاض المعیتی بل جما ہاں سے تام طور پر پڑھی جاتی ہیں تو بل جماعت لےوجو بحا قبط پڑھتے خواتین ہو تو مسلی صلاط حاض ہلم تتی ہاں جی بل جماعتِ لی وجو بحاق قبطنہ یہ نیت پڑھتے ہیں اس کے بعد چار دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں وہ اعلیٰ خم سنو اس بہتر صورت پانچ تقبیر پڑھنا ہے اور پھر وہ بینا کلی تغبی ہیں اور ہر دو تغبی کے درمیان میں دعاؤں ایک دعا پڑھنا ہے غیرمتعین اور وہ متعین نہیں یہ جو ہے عام طور پر جو ہے پہلے میں قلم شادی پر الحمد پڑھ لیتے ہیں دوسرے میں جو ہے درالشریف پڑھ لیتے ہیں تیسرے میں مج کی ماخیرات کے لیے دعا پڑھتے ہیں چوتھے میں تمام مومنوں کی ماخرات کے لیے دعا پڑھ لیتے ہیں یہ ترتیب بعد میں تفصیل سے دیا ہوا ہے لیکن یہاں آپ نے کہا کہ کم از کم اصل چیز تقبیر پڑھنا ہے پانچ تقبیر افضل چار تقبیر سے واجب ادا ہوگا لیکن کوئی بھی دعا بیچ میں پڑھنا ہے اس لیے جن کو یہ دعا نہیں آتی نا جنازے کی دعائیں نہیں آتی ہے بیچ بیچ میں پڑھنے والا تو وہ, وہ تقبیر کے بعد تصویہات درود شریف پڑھتے ہیں سبحان اللہ الحمد للہ ولا الا اللہ ولّہ اکبر ہل اللہ صلی اللہ علیہ محمد, محمد پڑھ کر اللہ اکبر پڑھ لیتے ہیں اس طرح وہ اپنے جنازے کو پورا کر لیتے ہیں تو جن کو دعائیں یاد ہوں وہ مخصوص دعائیں ہیں ابھی نیچے دیر ہیں وہ پڑھیں گے میں ابین کل تقبر ہر دو تقبیر کے درمیان ایک دعا ہے غیر غیرمتعین و معین نہیں ولا و اواقعات سب وہ ہیں اور اگر سات واقع ہو جیسے نماز کسی کی نماز جناز پہ وہاں سب سات تقبیریں پڑھیں تو بھی لابا سبھی کوئی حرج نہیں وہ پڑھ سکتے ہیں تو یہ نماز کا ہو گیا ہاں جی اور رابع اور چوتھا واجب جو جی ہے تدہین عمید کو دفن کرنا ہاں جی اور وہ عدنا اس کی کم ترین صنعتی ہاں یہ کہ کھوجیں قبران ایک قبر ایسی قبر کی یک تماحیت جو چھپا لیں اس کی بد بو کو اس کے جم آنے والے بو کو ڈھانڈ لیں بو باہر آنے نہ دیں ہاں ایک قبر بنائیں جس سے اس کے بو باہر نہ آ جائے مکمل طور پر بند ہو اور یا اور جسم کو بچائیں اس کو ہاں جی آ, انل سوائے درندوں سے کیونکہ جسم باہر ہوگا تو کو یقینی محفوظ قبر ہوگا تو کسی گاڑی میں رہ دیں گے تو درندے کھا جائیں گے لہذا ایسا قبر بنائیں جس کو محفوظ کریں تاکہ درندے اس کے جسم کو نقصان نہ پہنچائیں تو یہ ہے جنازے کی مختصر جو ہے آ, احکامات صرف واجب واجب آپ کو بتا دیا اس کی شریح حیثیت ہاں اب آگے جو ہے تفصیلات میں جا رہے ہیں شاد آپ کے صاحب کے سامنے آ جاتے ہیں بیچارہ دنیا سے جانے والا ہے تو مریض کے لیے احتضار کے عالم میں تو شاسف فرماتے ہیں اس کو سب سے پہلے جب آپ کو پتہ چل جائے یہ دنیا سے جانے والا ہے تو اس کے لیے توحبے کی تلخین کریں فرماتے وہ سنن و سنتیں یہ ہے مردے کے حوالے سے اگر وہ احتضار کے عالم میں ہیں تو اس کو رہنمائی کریں مریض اور مریض کو علاب توبہ کی طرح تو کی طرف اس کو رہنمائی کریں وہ اللہ تجدید دیا یا دوبارہ توبہ کرنے کے طرف رہنمائی کریں ان کا نتائن اگر وہ پہلے سے توبہ گزار ہے توبہ کیا وہ بندہ ہے تو اس کو دوبارہ کرنے کے لیے اس کی رہنمائی کریں لیکن اس کو توبے کے رہنمائی کرنے بھی تاریخ اشاروں میں کریں اشاروں میں کریں مثلا اس کی مرضی میں توبے کی باتیں کریں ہاں توبے کی اہمیت بیان کریں کوئی بندہ یا وہاں لوگ بیٹھے ہوئے لوگ توبہ کریں تو وہ می خود بھی توبہ کریں گے تو اشاروں میں کہیں لاب تشریح صحیح الفاظ میں اس کو تم توبہ کرو نہ بولیں لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے اگر نہ ہو وہ بندہ جو احتجاج کے عالم من الفص علم مولینلفس علم الفصل ایسے حاصل لوگوں میں سے نہ ہو المولین لفسم جو اپنی گناہوں کو فطر کو علانی کرنے والا تو اگر ایسا نہ ہو تو اس کو سرحیح الفاظ میں توبہ کو نہ کہیں اگر وہ عالانی طور پر گناہ کرے ہیں، مسلمان ہیں لیکن کھلے ہم گناہ کرنے والا ہے تو اس کو کہیں اس کو توبہ کا حکم کریں اس کو سری الفاظ میں کہیں ہاں جی کیونکہ وہ تاکہ بیچارہ مشکل کچھ نہ کچھ آسان ہو <تصفح> والاولا بہتر صورت یہ ہے اس کو اشارہ کرنے کا سمجھانے کا یا تو بھی ہے کہ لوگ توبہ کریں بے نیازی جو اس کے سامنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ خود توبہ کریں لیا اس کو تاکہ اس بھی توبہ یاد آ جائے اور وہ بھی آپ کے ساتھ توبہ پڑھنے لگ جائیں تو بھائی کلمات اپنی زبان پہ جاری کریں وہ اقول و اور کہیں ان حضر الموت و اگر موت جو ہے اس لیے نزدیک ہو چکا ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے لوگ کہیں کلم شہادتیں پڑیں ارشد اللہ الََََََََََََََََََََ اللہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے سبق کوئی معبود نہیں وہ ارشد اور میں گواہی دیتا ہوں ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے رسول ہیں اس یہ جو ہے ہم لوگ جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ کلمہ بھی پڑھیں ہم لوگ اس کے نزدیک یہ کلمہ پڑھیں ہاں جی ہیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ یہ کلمہ پڑھیں لیکن لا ایں یا مرا ہو یا ہو ہاں لیکن اس کو حکم نہ کریں کلمہ پڑھنے کا لیکن آپ اس کے سامنے کلمے کو پڑھیں تو وہ خود سنیں گے وہ خود انجارے کریں وہ یا سرح یاسین پڑھیں این یا رو این اگر دیکھ لیں این یا رو اگر آپ دیکھ لیں کی وہ چاہتا ہے کہ سر یاسین پڑھیں وہ خود چاہتا اشارہ یا وہ اشارہ کریں یاد دیکھ لیں وہ یاسین پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ لیں ان پھلا ورنہ نہ پڑے سورہ یاسین کیونکہ جو ہے اس کی خاصیت ہے کہ آدمی مرنے کے قریب ہو تو سورہ یاسین اس کو اگر وہ جانے ہو تو اس کو موت جلدی آ جاتا ہے ہاں جی اگر موت جو جلدی آتا ہے تو وہ یقیناً جو اچھے لوگ ہیں وہ مرنے جلدی مرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ موت کے آثار دیکھ لیں آخرت کے کچھ آثار وہ دیکھ لیتے ہیں لہٰذا وہ جلدی مرنا چاہتے ہیں تو وہ کہے گا یاسین پڑھو ہاں لیکن جو لوگ جو ہیں گناہگار ہیں وہ جانا نہیں چاہیں گے کیونکہ اس کے لیے تو آخرت سے تو دنیا ہی بہتر ہے یہاں وہ تکلیفیں نہیں ہیں جو ادھر ہوں گے وہ نہیں چاہیں گے لہٰذا اگر وہ نہ چاہیں تو نہ پڑھیں لہٰذا یاسین پڑھیں ملغن پڑھنے کی خبر نہیں اگر وہ چاہیں تو پڑھیں نہ چاہیں تو نہ پڑھیں آج کے اندر علی کلمات پر اتفاق کر لیتے ہیں انشاءاللہ شاء اللہ آگے کر سے چلیں گے اللہ صاحب کو سلام علیکم